القیامہ سورت القیامة مکی ہے اس میں چالیس آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت میں ہی لفظ القیامہ آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے بعض روایات میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس کا نام لا اقسم بھی آیا ہے زمانہ نزول یہ سورت بالاتفاق مکی ہے ابن مردوہ نے اور بحقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت القیامہ اور ایک روایت کے مطابق صورت اقسم مکہ میں نازل ہوئی تھی ابن مردوہ نے عبداللہ اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی روایت کی ہے